یہودیوں کے اندر یہ خسلت تھی یہ قواہت تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مطالبہ بھی کیا تھا لیکن اس کے باوجود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے قرآن اترا انہوں نے کلّہ مخالفت شروع کر دی اور آخر میں اللہ العزت فرماتے ہیں لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ جو انہوں نے سودا کیا اور اپنے ایمان کو بیچ ڈالا دنیا کے بدلے میں اللہ رب فرماتے ہیں یہ بہت برا سودا ہے بہت بری یہ مباحت ہے اگر یہ جانتے تو کبھی اس طرح نہیں کرتے لیکن یہ لوگ کیا ہے نہ علم ہے نادان ہے اس وجہ سے انہوں نے کیا اور کچھ اسباب عناط اور حسد کی بھی بن جاتی ہیں اللہ رب العزت ان کے بارے میں یہی فرماتے و لوگ اگر وہ کام نہ کرتے جو انہوں نے کر لیا اور یہ مان لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پر وقع اور تقوا اختیار کر لیتے لمسوبت اللہ خیر تو ان کے پاس سے ملنے والا ثواب یقینی کہیں زیادہ بہتر ہوتا اللہ رب العزت ان کو ثواب سے نوازتے اور اللہ رب العزت ان کو اجر اور ثواب ضرور دیتے اپنی طرف سے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا لوکان یا اگر یہ جانتے تو یہ کام کر لیں تو ان کے لیے اچھا ہوتا وہاں بھی لوکان یا اللہ نے فرمایا کہ وہ کام برا کیا غلط کیا اللہ فرماتے ہیں، یہ اچھا کام اگر کر لیتے اکاش یہ سمجھ لیتے تو یہ ان کے لیے کیا تھا یہ بہت بہتر اور نتیجہ خیز تھا لیکن انہوں نے چون کے نہیں کیا لا علمی اور زد اور ائینات کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو اللہ رب العزت یہاں پھر یادین الذین اللہ لا تقولوا آئینہ یہاں سے شناخت یا قباحت نمبر بائیس کا اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں جو کہ یہود کے اندر یہ عباہد بھی ہوا کرتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ایسے انداز پہ کرتے تھے کہ وہ انداز میں مقصد ان کا استحضہ ہوا کرتا تھا اور اس میں یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم آپ کا کیا کرتے ہیں اکرام کرتے ہیں آپ کے احترام کرتے ہیں لیکن در حقیقت احترام نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ مقصد ان کا اندر استحضا ہوا کرتا تھا تو اس رائنا کلیمے کہنے سے اللہ رب العزت نے ان کو روکا اصل میں جو اس میں لفظ آتا ہے لاتقول رائنا یہود جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا لفظ کہتے تھے اور رائنا کا عربی میں مقصد یہ ہے کہ ہمارا خیال رکھو ہاں جی جب ہم کسی بزرگ سے کہتے ہیں کہ دعا میں یاد رکھیں ہاں جی اور کبھی ہمیں بھی یاد رکھا کرے اپنی دعاؤں میں نیک دعاؤں میں تو یہ رائنا لفظ اس کے مترادف تھا رائنا لفظ بذات خود اس کا معنی غلط نہیں تھا لیکن یہودیوں نے عبرانی زبان میں رائنا کا جو مطلب بنتا تھا وہ کوئی صحیح نہیں تھا تو انہوں نے اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑا اور بگاڑ کے پڑھنے لگے آئین کے بعد تھوڑی کا اضافہ کیا عین کو کینچ کے پڑھتے تھے اور کہتے تھے رائنا کی جگہ پہ رائنا اور رائنا یہ رائی سے لفظ نکلا ہوا ہے ایک ہے رعایت سے ایک ہے رائی سے رائی کہتے ہیں چرواہے کو تو جب یہ لفظ کہتے تھے کہ رائنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا چرواہا ہمارا چرواہا تو یہ لفظ اس طرح کہنا مقصد ان کا استحضاء ہوا کرتا تھا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسی طرح مسلمانوں کو مسلمانوں کو یہ آپس میں یہ ہنسی مذاق اڑاتے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کو بیوقوف بنا دیا لفظ رائنا کو رائنا بنا دیا پھر بھی ان کو نہیں سمجھا رہی اور یہ پھر آپس میں ہنستے تھے تو اللہ رب العزت نے اس طرح الفاظ کہنے سے بالکل منع کیا جس لفظ کے اندر تھوڑا سا غلط معنی نکلنے کا شبہ ہو تو اس لفظ کو بولنا نہیں چاہیے تو اللہ رب العزت نے یہاں حکم فرما دیا اور یہ قواحت بائیس نمبر پہ یہ یہود کے اندر تھی اور اللہ نے عومی طور پہ اس طرح الفاظ کہنے سے سب کو منع کیا چاہے وہ یہود ہو چاہے مسلمان ہو اللہ رب العزت یہاں ہیں یا ایو لا تقولوا راعنا اے مومن ایمان والو اے وہ لوگوں جو جنہوں نے ایمان لیا ہے لکول و رائنا تم رائنا لفظ نہ کہا کرے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کیونکہ یہودیوں نے یہ لفظ بگاڑ کر رائنا کہا تھا بلکہ تم یوں کہا کرے وقول بلکہ یہ کہا کرے کہ ہماری طرف نظر رکھے یعنی اپنی توجہ رکھے ہم پر ہمیں بھی ہمارا خیال رکھے وسمع اللہ علب فرماتے ہیں سنو ٹھیک ہے نا جی یہ بات سنو کہ اس طرح کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم نے ایسا کوئی لفظ نہیں بولنا جس لفظ بولنے سے اس کی تھوڑی سی کیا ہو شان میں تہن ہو یا وہ لفظ روم معنی ہو یا اس لفظ کے اندر تھوڑا سا شبہ ہو بےدبی کا تو اس طرح الفاظ کہنا تمہارے لیے کیا نہیں ہے مناسب نہیں ہے اس حکم کو میری طرف سے آپ سن لو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو کافر لوگ ہیں جو کافر لوگ ہیں, جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے ہے دردناک کافروں کے لیے اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہے جو کافر ہے یہود ہے اور انہوں نے اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی اگر ان کی پکڑ دنیا میں نہیں ہوتی لیکن قیامت میں ان کے لکھا ہے دردناک عذاب ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ یادین امن اس طرح خطابات جو ہے یازینہ امنو سے جو اللہ نے کیے ہیں یہ تقریباً کوئی اٹھاسی مقامات ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مومنین کو ڈائریکٹ خطاب فرمایا یا ایوہ الزینہ امنو سے اور ان اٹھاسی مقامات میں یہ سب سے پہلا مقام ہے جو کہ صورت بقر میں یہاں سے وہ شروع ہو رہا ہے اللہ رب العزت یازینہ امنو کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس سے پہلے یہ لفظ اسی سوری باقرے میں یا سورہ فاتحے میں کہاں استعمال نہیں ہوا یہ پہلا لفظ ہے ان اٹاسی الفاظ میں سے یہ اٹاسی مرتبہ اللہ رب العزت نے اس کا کیا فرمایا یعنی ذکر فرمایا اور مومنوں کو براہ راست ڈائریکٹ خطاب فرماتے ہیں ایک صحابی آیاب دل مسعود سے فرمانے لگے کہ میرے لیے کچھ نصیحت اور فرما دے مجھے نصیحت فرما دے کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے یا میرا کوئی رابطہ مضبوط ہو جائے کس سے اللہ کے ساتھ اور میں اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا چاہتا ہوں میرے خیر اور آفیت کے لیے آپ کوئی نصیحت فرمائے کہ میرے لیے اس میں بہتری ہو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ کیا آپ نے قرآن کریم نہیں پڑھا یا کیا آپ قرآن کریم نہیں پڑھتے ہو اس نے کہا کہ میں تو پڑھتا ہوں قرآن کریم اس نے کہا کہ جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہو تو اللہ رب العزت آپ آپ نے یہ آئےتیں نہیں پڑھی اللہ, اللہ آپ سے ڈائریکٹ خطاب کرنا چاہتے ہیں جب ڈائریکٹ خطاب کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت وہاں یا تو تمہیں نیک عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں ڈائریکٹ یا کسی من ہی انہوں چیز سے تمہیں روک رہے ہیں تو یہ نصیحت ہی ہے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ڈائریکٹ تو میں کیا نصیحت کروں تمہیں تم اللہ کی نصیحت کو پہلے مانو اس کو قبول کرو اللہ رب العزت جگہ جگہ قرآن کریم میں یا یو الذین آمنو سے تمہارے ساتھ خطاب فرماتے ہیں یا تو تمہیں نصیحت فرماتے ہیں کہ یہ عمل یوں یوں کرو یا تمہیں کسی بری برے کاموں سے یا بری چیز سے تمہیں روک رہے تو لہذا اس پہ تمہارے لیے کیا کرنا چاہیے عمل کرنا چاہیے اور یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ کیا ہے نصیحت ہے تو لہذا مجھے آپ کیا نصیحت مانتے ہیں آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں میں تھوڑا سا دھیان رکھا کرے تو یہ پہلا مقام ہے جو اللہ رب العزت نے یازین عامنو سے مسلمانوں کے ساتھ خطاب فرمایا اور یہ خطابات جب بھی اس طرح ہوتے ہیں تو وہ صورتیں تقریباً مدنی ہوتی ہیں مکی صورتوں میں اللہ رب العزت یازین عمو سے خطاب نہیں فرماتے بلکہ یا سے خطاب فرماتے ہیں اور کچھ آیتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ایک صورت کے اندر آیتیں مدنی بھی ہوتی ہیں مکی بھی ہوتی ہیں <تصفح> اور کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مکمل طور پہ مکی ہوتی ہیں کچھ صورتیں مکمل طور پہ مدنی بھی ہوتی ہیں <تصفح> فرماتے ہیں <تصفح> یا رائنا, رائنا لفظ نہ کہا کرے یعنی کہ yani جو زمانہ ہے اور یہودیوں يہودی، نے اس کو بگاڑ کر رائنا بنا دیا کہہ دیا اور سنا کرو اللہ کے کس کو پیغامات کو ہوگا ٹھیک ہے نا جی تو جو لوگ کافر رہے ان کے لیے اداب علیم ہے یہاں سے اللہ رب العزت ماین کفر کتابین یہاں سے اللہ رب العزت یہودیوں کی جو شناعت ہے یا ان کے اندر قباہت کی بائیس کے بعد تیئیس نمبر اس کا اللہ وجہ ذکر فرماتے ہیں تیئیس نمبر قباحت ان کا اللہ نے کیا فرمایا یعنی ذکر فرما دیا اصل میں مسئلہ یہ تھا اہلی کتاب میں سے جو کافر تھے اور جو کافر تھے مشرقین میں سے وہ کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسّ اللہ کوئی خیر یعنی اپنی کتاب یا اپنی وہی اتار دے یہ نہیں چاہتے تھے یہود تو اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ یہودیوں نے یہ قدر رکھا ہوا تھا کہ یہ جو وہی کا سلسلہ ہے انبیاء کا یہ تو ہماری قوم کا ہی حق ہے کسی اور کو اس کا حق حاصل ہی نہیں ہے جب بھی نبی آباد آتا ہے وہی اللہ کی طرف سے آتی ہے تو یہ بلی اسرائیل کے اندر ٹرو سے سلسلہ چلی آ رہا ہے تو لہذا کسی اور قوم کے اندر نبی کا آنا یہ کیا نہیں ہے ہمیں قابل قبول نہیں ہے تو یہ ان کا تو یہ دعوی ہوا کرتا مشرقین اس لیے رسول خالفت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی توحید کی رسالت کی تو وہ اللہ کی توحید سے باگتے تھے اور وہ چون کے مشرق لوگ تھے انہوں نے اپنے لیے اور باقی سب سارے خدا بنا کے رکھے تھے اللہ کو بھی مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شبھی مانتے تھے دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا وہ منکر تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے قوم کے اندر مشرقین یہ کہتے تھے کہ بڑے بڑے سردار ہیں بڑے بڑے امیر ترین لوگ ہیں تو ان پر وہی کیوں نہیں اترتی ان میں سے کوئی نبی کیوں نہیں بنتا ایک یتیم بچہ جو پلا ہے غریب بچہ اس کو اللہ نے نبوت کیوں دی یہ تھوڑی سی حسد ہوتی تھی ان کے اندر تو اللہ رب العزت اسی کا یہاں ذکر فرماتے ہیں کہ ان کے اندر یہ حسد اعناد ہے کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ تمہارے اوپر اللہ رب العزت کوئی خیر نازل فرمائے وہ خیر جو کہ تمہارے لیے بھی خیر ہے اور پوری امت کے لیے خیر ہے وہ کیا ہے قرآن کریم کا نزول ہے اور تمہیں نبوت کا کیا کرنا ہے یعنی منصب پر فائز کرنا ہے یہ کبھی بھی ان سے برداشت نہیں ہوتا اللہ رب الج فرماتے ہیں ماود فرو کافر لوگ خواب وہ اہلی کتاب میں سے ہو یا مشرقین میں سے ہو ما یو دو ودود یہ مظاہرے کا سیدھا ہے بمانے کیا ہے پسند نہیں کرتے من اہلی کتاب ولمشرقین چاہے وہ کافر اہلی کتاب میں سے ہو یا مشرقین میں سے ہو یہ نہیں پسند کرتے ہیں ضلع علی کو مین خیرن کہ تمہارے پردگار تم پر کوئی بلائی نازل کریں اور اتارے یعنی اشارہ ہے وہی کی طرف قرآن پریم کی طرف یہ کبھی بھی یہ نہیں پسند کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر کوئی خیر کی چیز نازل فرمائے اور اس کو اتارے اللہ رحمت ہی میں اللہ رب العزق یہاں ان کی عینات کا جواب دے رہے ہیں یہ تو اللہ کی مرضی پر ہے جس کو اللہ خیر سے نوازے اللہ اسی کو نوازتا ہے یہ تو ان کے اختیار میں ہے نہیں اگر ان کے اختیار میں یہ چیز ہوتی تو کبھی بھی یہ اس چیز کو پسند نہ, کر نہ, نہ, نہ, نہ کرتے اور یہ کام کبھی بھی نہ ہونا تھا نبی کریم علیہ وسلم کبھی بھی نبی نہ بنتے لیکن ان کے اختیار میں نہیں ہے لیکن یہ اختیارات اللہ رب العزت کے ہیں اللہ رب العزت چن لیتے ہیں خاص کر لیتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ نبوت کے لیے میں جس کو اللہ چاہے یہ تو اللہ کی چاہت پر ہے جس کو اللہ چاہے اس کو نبی بنا لیتا ہے جس کو اللہ چاہے وہ خیر سے نواز دیتے ہیں یہ خیر کا نبوت کا سلسلہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے ان کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ اللہ رب العزت نے اس سلسلے کو کسی کے نصب میں خاص نہیں کیا کسی کے قابلیت پر یا کسی کے نام پر نامور شخص کو اس طرح اللہ نے نہیں کیا اللہ رب العزت نے جس کے اندر اس کی صلاحیت دے کی اللہ رب العزت نے نبوت اسی کو دی تو لہذا یہ حسد اگر اعینات کرتے ہیں تو بے کرتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا وہ اللہ حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے سے مخصوص کر لیتا ہے اس کو اور مخصوص فرما لیتے ہیں معیشا جس کو اللہ چاہے اللہ ذو الفضل العظیم بے شک اللہ رب العزت فضل عظیم کا مالک ہے وہ اس کے پاس پوری کے پوری اختیار ہے اس کے پاس پوری کے پوری اختیار ہے اللہ رب العزت جس کو چاہے تو اس کو یہ فضل دیتے ہیں فضل سے مراد وہ نبوت ہے وہی کا اترنا ہے لہٰذا یہ کسی کا نصحی حق نہیں ہے اور نہ کسی کا کوئی منصبی حق ہے ٹھیک ہے نا جی اور نہ کسی کا کوئی قومی حق ہے تو یہ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں اس کو اس سے ہم کنار کر دیتے ہیں طبی خیرما او مصلح علمتا قدیم یہاں سے اللہ رب العزت قباحت نمبر چوبیس کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیا تھا زمانے وحی میں کبھی کبھار اللہ رب العزت کچھ احکامات کو بدل دے دیتے اس کو نسخ کہتے ہیں کیونکہ ناسخ اور منسوخ کا مستقل ایک مسئلہ ہے جو کہ علوم قرآن میں اس چیز کو ایک مستقل ایک چیپٹر کا ایک باب کا حق حاصل ہے اور اس کو مستقل ایک چیپٹر میں صاحب علوم قرآن والے جو ہے وہ ذکر فرما دیتے ہیں نان کے اندر ناسخ بھی ہے منسوخ بھی ہے اللہ رب العزت وہی کا زمانہ تھا وہی آتی رہتی اور اس کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا اترنے کا یہ تقریباً تیئیس سال لگ بھگ یہ زمانہ رہا کیونکہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نزول ثانوی کے لحاظ سے یہ نجمن فنجمن اترا ہے توڑا توڑا کر کر کے تو باقی جو آسمانی کتابیں ہوا کرتی تھی وہ اکٹی اترتی تھی ساری کی ساری کتاب اترتی تھی اس وقت اس میں کیا ہے یعنی دفاتن واحدتن کا مسئلہ ہے لیکن قرآن کریم دو دفعہ اللہ اتارا ہے بیت المعمور سے آسمانی دنیا تک یہ دفاتن واحدتن اللہ نے اتارا پھر آسمانی دنیا سے اللہ رب العزت قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتے رہے لیکن نجمند فر نجمند یعنی حصوں حصوں میں تو اس میں تئیس سال کا لگ بھگ زمانہ لگا تو اللہ رب العزت بیچ میں کبھی کبھار احکامات کو بدل بھی دیتے تھے آسانی کے لیے یا بہتری کے لیے اس کو نسخ کہتے ہیں جب یہ کام شروع ہوا لیکن یہ احکامات عوامر کے یا نواحی کے بدل دیتے جو اخبار کے حوالے سے ہیں اللہ رب العزت نے ایسی چیزیں کبھی بھی نہیں بدلی اخبار اور قصص وغیرہ جو عبرت کے لیے ہوا تھی وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہی لیکن کبھی کبھار اللہ رب العزت اس امت کے اوپر آسانی فرمانے کے لیے ایک حکم کو بدل کر آسان حکم نازل فرمایا کرتے تھے بہتری کے لیے تو اس طرح یہ جب یہ معاملہ شروع ہوا تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ یہ قرآن اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو یہ اس میں یہ تبدیلی چینجز کبھی نہ آتی لہذا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ, کی اللہ کا کلام نہیں ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کیا ہے کلام ہے جیسے مشرقی مکہ بھی اس پہ کیا کرتے تھے اعتراض کرتے تھے تو یہ افواہیں انہوں نے پلانی شروع کر دی تاکہ لوگوں کی جو توجہ ہے اس قرآن کریم سے ہٹ جائے اور ہماری باتوں کی طرف کیا کریں وہ توجہ کریں اللہ رب العزت نے اس عقیدے کا یہاں ان کے جو افواہ پھیلانے کا یہ منصوبہ تھا اس سے اللہ نے رد فرمایا اللہ فرماتے ہیں ما ننسخ من آئے وہ جو ہم نسخ کرتے ہیں نسخ کا بانی ہے بدلنا یعنی ایک کو ہٹا کر دوسرے حکم کو لگا دینا اس سے مراد یہاں یہ جو ہم بدل دیتے ہیں حکم کو ایک آیت کو اور نن سہا یا اس کو بالکل ہم ختم کر دیتے ہیں اور بول دیتے ہیں یعنی اس کا حکم ہی ختم کرتے نہ کہ وہ خیرمنہ اس کے بدلے میں اس سے بہتر کو لے کر آتے ہیں جو حکم ہم نے منسوخ کر دیا یا اس کو بولا دیا تو اس سے بہتر یا اسی جیسی آیت ہم لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اس ہم خالی نہیں چھوڑتے ہیں اللہ العزت نے فرمایا یہ تو ہم بہتری کے لیے کر رہے ہیں آپ نے کیا افواہ شروع کر دی اور یہ ہمارا اختیار ہے اللہ رب العزت کا کلام ہے اللہ جس وقت کسی حکم کو چینج کرنا چاہتے تو وہ کر سکتے تھے کیونکہ وہیں کا زمانہ تھا وہی اترتی تھی او مسلحا یہ اللہ فرماتے ہیں اسی کے مصر اور لے ہیں تو اس میں تو کمی تو نہیں ہوئی لحاظ میں تو میں کیا اعتراض ہے تو یہ جو افواہیں یہ پلا رہے ہیں یا قیدہ رکھتے ہیں یہ ان کی کیا ہے بات سراسر فلک ہے اللہ رزم شیم قدیر کیا یہ جانتے نہیں ہیں یا کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو کہ آسمان اور زمینوں کی سلطنت تنہا اسی کی اختیار میں ہے اور اس کی ہاں ہے ٹھیک ہے نا جی اور اللہ کے ماں سوا کوئی اس میں کیا نہیں ہے کسی کو اختیار نہیں ہے یہ صرف اور صرف اللہ کو اختیار ہے تو اللہ اپنی کلام کے اندر بھی اختیار رکھتے ہیں چاہے وہ اس کو چینج کرے تبدیل کرے یا اس جیسا کوئی اور لے کے آئے تو یہ باہر العزت کے پاس کیا ہے اس کا پورا پورا اختیار ہے پھر اللہ, اللہ فرماتے ہیں جی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا نہ کوئی تو تمہارا رکھوالا ہے اور نہ مددگار ہے ولی سے مراد کوئی انسان جو تمہارا خیال رکھے اور تمہاری حفاظت کر سکے والا نصیر اور نہ تو تمہارے لیے کوئی مددگار ہے اللہ کے ماں سے تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو یعنی اللہ کی ذات ہی ہے جو تمہیں تمہارا خیال رکھتے ہیں اور تمہاری مدد کرتے ہیں ہر موڑ پر تو ہم اس طرح باتیں اللہ کے کلام کے بارے میں بتاتے ہو قرآن کریم کے اندر اس طرح اللہ رب العزت کبھی حکم کو تبدیل کیا کرتے تھے جیسے کہ متوفع انحض و کے بارے میں وہ عورت جس کا خاون فوت ہو جاتا ہے اس کی جو عدتی تھی اسلام کی شروع میں وہ ایک سال تک اس نے کیا کرنا تھا صبر کرنا تھا ایک سال پورا اس نے عدت گزارنا تھا لیکن اللہ رب العزت نے اس میں بہتری پیدا کر دی اور اس کو مدت کو کم کر کے چار مہینے اور دس دن اللہ نے رکھ لیے تو اس میں تو امت کے لیے بہتری ہے ایک سال تک عورت کا انتظار کرنا یہ آسان ہے یا چار مہینے دس دن انتظار کرنا یہ آسان ہے ظاہر بات ہے کہ چار مہینے دس دن اس کی مدت قلیل ہے کم ہے تو اس میں کیا ہے اس میں بہتری ہے امت کے لیے عورتوں کے اوپر اللہ رب العزت نے کیا فرمائی ایک رحم کا معاملہ فرمایا طرح اور بھی تھی جو وصیت انسان فوت ہونے کے قریب ہو جاتا اخرواق کو وصیت کرنا یہ لازمی ہوا کرتا تھا بعد میں اللہ رب العزت نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں اگر کوئی انسان وصیت نہ کرے تو لہٰذا اس طرح کئی چیزیں ایسی اللہ رب العزت نے کیا کر دی بدل دی جب منسوخ ہو جاتی ہیں چیزیں تو اس میں پھر منسوخ کے اندر اس میں تین قسمیں بنتی ہے ایک منسوخ وہ ہوتا ہے جو کہ تلاوت تو باقی ہے لیکن حکم منسوخ ہے تلاوت کیا ہے باقی ہے حکم منسوخ ہے جیسے کہ یہ عدت والی چیز ہے یا اس میں تو اللہ رب العزت نے اس کو حق ختم ہی کر دیا ہاں جی تلاوت بھی اس کی منسوخ ہو گئی اور ساتھ ساتھ حکم بھی منسوخ ہو گیا ایک دور تو یہ ہے اللہ نے اس کے بدلے میں ہاں اربات اشہر و عشرہ دس دن کا وہ اللہ نے اتا اتاری اس کو بالکل بدل دیا. کچھ ایسا ہوتا تھا کہ آیت کا تلاوت جو منسوخ نہیں ہے لیکن حکم منسوخ ہوتا تھا جیسے کہ وسیعت کی آیت ہے اور کبھی کے بار یہ ہوتا تھا کہ اس میں صرف اور حکم باقی ہے لیکن تلاوت منسوخ ہوتا تھا جیسے کہ رجم کا مسئلہ ہے رجم کے مسئلے میں بوڑھے کے بارے میں بوڑھی عورت کے بارے میں جو کہ محسن ہو شادی شدہ ہو جنا کرے اس کے بارے میں کیا تھا رجم کی آیت اللہ رب العزت نے آئے تو تلاوت منسوخ کر دی لیکن حکم کیا ہے ابھی تک باقی ہے اس میں تقریبا ناص اور منسوخ کے اندر وہ تین صورتیں بنتی ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تو ہماری اختیار میں ہے کلام میرا ہے لہٰذا میں جس طرح چاہوں اس حکم کو چینج کرو اس میں تبدیل کر لو اس میں تمہارا کوئی اعتراض کا حق نہیں بنتا تو اس قباحت کا اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اس میں رد فرمایا ام تو انتس ال رسول کا ان شاء اللہ یہ آیت ایک سو آٹھ سے ہم انشاءاللہ کل کے سبب کا انشاء اللہ آغاز کریں اللہ رب العزت ہم سب کو ان سب مسائل کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق توفیقہ فرمائیں وآخر